ثمن الحمۃ الحمۃ اللہ وحمد اللہ محمد, وعالی محمد السلام علیکم و رحمۃ الکاء الصّم الراشہ والیٰ باقی طاً برادران سب کو سمجھنے بات سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ طاوشری داو میں درخت نمبر پانچ سو بیس ابلیغ ایک سو باسٹھ ہے پانچ سو شریف کے شروع سے ابھی تک کے درستہ ایک سو باسٹھ اور راد کا درست نمبر ایک سو باسٹھ ہے ہمارا سلسلہ ملک اولاد فتح کے شاول میں اللہ, اللہ نمبر اڑتالیس کے ذیل میں پیرگراف نمبر تیرنگ کی توضیح ہے وہ پیرگراف یہ مقدس پیرگراف یہ ہے سبحان اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکل یق الفان حت یہ مقدس جملہ ہے جو کہ صبح اخلاص یوں سمجھو سے مربوط ہے سبحان اللزی لم یلت ولم الم ولم یکل علم کفو اللہ اس مقابلہ دس جملے کے توضیع سبحان یعنی کہ سبحان اللہ ہاں جے سبحان من پا کو پا لزا ہر اے و نقد سے پاک و پاک الجی و ذات ہاں جے وجتے و ذات لم یلت یہ پھیل جہات معلوم ہے ولدا و لدا یلد ولادتن سے جننا بچہ پیدا کرنا لم یلت یعنی نہ اس نے کسی کو جنا یعنی نہ وہ باپ ہے کسی کا یہ معنیٰ بن جائے گا ولم یولت نہ وہ کسی سے پیدا ہوئی یا جھنا گیا یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے لم یلت جو نہ والد ہو سکتا ہے ولم یولت نہ مولود یا لم بشنی دونوں کا یوں تو لکھا ہے تو ولم یقن لہو قوانحت کفو جو ہےلم یقن نہیں ہے لغ و ذات کے لیے کوفواََ ہمتا برابر کرنے والا آہادن کوئی بھی ہاں جی کوئی بھی تو کفو جو ہے کف کوفو کلب جو ہے یکفو کفاتن اہل ہونا ہم پلہ ہونا ہم سے ہونا یہ معنی لگے کفا اور کفاتن برابری مساوات دوسرا معنی اہلیت لحقہ صلاحیت قابلیت یہ معنی لکھا ہے القام و سلغ تو یہاں دعا میں قفواََ جو ہے ہم پلہ ہونا ہم حیثیت ہونا برابری ہمتا کے معنی درست سے یہاں دعا میں ہاں جی یعنی ولم یق اللہ کو خون یعنی کہ مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم بلّہ ہم حیثیت برابری ہمتا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا احد کوئی بھی کوئی ہاں جے تو دعا کا جو ہے ترجمہ جو ہے یوں بن جائے گا سبحان پھر سہان اللہ ولم یولت ولم یق اللہ قومن ایک لب سے تو جا کو کیا تو پاک کو پا پاک منظاہ وہ ذات لم یلت و الم جو نہ کسی کا والد ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہوئی ہو نہ وہ پیدا کیا گیا کہ وہ کسی کا بیٹا یا اولاد ہیں بن سکے اور نہ اس کا کوئی ہمتا و برابری کرنے والا ہے علم یقین نہ ذات میں نہ ہی صفات میں نہ ذات میں اس کا کوئی برابری کرنے والا ہمتا ہے نہ صفات میں اس کا کوئی برابری کرنے والا ہمتا ہے تو یشک تاج محنت توجی جو ہے وہ ہر لحاظ سے بے مش ذات ہے اللہ کے ذات جس کا نہ کوئی برابری کرنے والا ہے نہ کوئی ہمتہ و مشابہ و مثل ہے وہ غنی ملک و کمال ملا ذات ہے اس کے ذات میں بھی اجلاق ہے اور وہ اس کے صفات میں بھی اجلاق ہے اور اس کے صفات میں بھی اجلاق ہے وہ غنی و وغا قدرت و, و علمایات و ملک کا مالک ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اس کائنات کے ہر چیز کو اسی ذات اردس نے اپنی امر کن فیقون سے پیدا کیا ہے لیکن وہ ذات خود بھی ذات موجود ہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے کیونکہ اس ذات پاک کی وجود باقی تمام کائنات سے پہلے موجود ہے اور اس پہل کے کوئی ابتدا نہیں ہے ہاں جی فرض لہٰذا وہ یلد ولم یولد ذات ہے ہاں جی وہ ازل سے ہے ابد تک رہنے والی ذات ہے اس سے پہلے اس کا آنند میں نہ کوئی انسان تھا نہ فشتہ تھا نہ جن تھا کچھ بھی نہیں تھا ہاں نہ یہ آسمان یہ سوراخ یہ چاند یہ ککشائیں یہ سمندریں یہ پہاڑیں یہ نباتات یہ جمادات یہ ہوانات یہ آب و ہوا بات ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا لیکن تو لیکن اللہ وسعت بھی تھا اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذلم علی تھے ولم اللہ تھے نہ کسی کا بیٹا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا نہ وہ کہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا بلکہ ولہم یق اللہ کو فنات اور یقینا کائنات میں ایسی ذات جو تمام ممکنات سے پہلے ہو اور سب کا حالک وہی ذات ہو ہاں دوسرا کوئی نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے نہ دوسرا ہے لہذا ولم یقون اللہ کو فوان فرمایا اور اس کا نژاد میں نہ میں کوئی ہمتا نہیں کوئی مصل نہیں کوئی مسل نہیں کوئی نظر نہیں یہ اس مقدسہ جملے کی تھوڑی توجہ ہو اس کے بعد پیراگراف نمبر اس آد... آد... آد... آد... لاللہ نمبر اڑتالیس کے پیراگراف نمبر چودہ میں پہلے پیر والا پیراگراف نمبر تیرہ تھا ابھی چودہ میں سبحان الملک القدوس سبحان اجلملک و الملکو اس کے دوست تھے پہلے سے کہا سبحان الملک القندوس یعنی کہا سبحان پاک پاک ہے ہر ونس الملک بادشاہ جمع اس کے ملک ہے سبحان الملک الن کہتے ہیں الملک پھر اس کو ملک بنے تو بادشاہ کے معنی میں اور ملک بنے تو حکومت اقتدار کے معنی معنیقام و سدید جی میں اور الملک بادشاہ جمع ملک اور الملک کو یعنی ملکیت کے معنی میں جمع کے املاک المنجد نامل لغت میں ملک ملکیت کے معنی میں کسی چیز کا مالک ہونا اور اسی سے الملک بادشاہ جو پبلک پر حکمرانی کرتا ہے تو یہ لفظ جو صرف انسانوں کے منتظم کے ساتھ خاص ہے فرماتے ہیں ملک صرف انسانوں کے جو پبلک پر حکمرانی کرتا ہے یہ لفظ فرماتے ہیں صرف انسانوں کے منتظم کے ساتھ خاص ہے یہی وجہ ہے ملک ان ملک الناص تو کہا جاتا ہے لیکن ملک الاشاہ کہنا صحیح نہیں ہے لیکن مالک الاشہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی مالک اس لیے سوال ہوں اب ملک جو ہے انسانوں کے ساتھ خاص ہے انسانوں کے امور کے منتظم کے ساتھ خاص ہے سمجھو تمام انسانوں کا بادشاہ اس کا مالک اس کی ہر چیز کا مالک سبحان اللہ ملک القدوس فل لفظ قدوس جو ہے ہاں جی قدوس و قدیس ان دونوں کا مان لکھا ہے پاک و ظاہر پاک و طاہر ہاں جی، پاک و طاہر کی مانا کیا القدس ذات باری تعالی جو جملہ نقائص سے پاک ہے القدس ذات باری تعالی جو جملہ نقائص سے پاک ہے نہ اللہ کے اسماء و حسنہ میں سے ہے اور ہر اے و نقد سے پاک ہونا المنجد لغت میں بھی لکھا ہے اور جو ہے پہلا ایسا پہلا جو معنیٰ کیا تھا القندوس ذات بار تعلیٰ جو جملہ نقص سے پاک ہے اور القندوس کا معنی پاک و طاہر کے معنی کیا القام و سلجدید میں اور المنجد میں یہ اضافہ کیا کی اللہ کے کی آسماں و حوصلہ میں سے ہے السلق الدوس ہر اے و نقد سے پاک یہ المنجد لغدم نے کہا تو ترجمہ سبحان الملک القدوس ہاں پاک و پاکزہ بادشاہ ہاں جی پاک وز پاکزہ بادشاہ جو ہر اے نقص سے منظع ہے دوسرا ترجمہ پاک ہے کائنات کا حقیقی بادشاہ جو جملہ نقائص سے پاک ہے ترجمہ درخت سے القدوس متیں اس اسم کا معنی ہے نہایت پاخذہ خود نہایت پاخذہ قرآنِ کریم میں یہ لفظ دو مرتبہ ذکر ہوا ایک کا نمبر تیئیس میں وہ اللہ الضیلاء اللّہ الملک القدس ہاں جی اور جو اس رات میں ہے دوسرا جو یوسف بھی سماوات اما فی الارج الملک القدس سر چما نمبر ایک میں تو اس اسم مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اے و نقص ہر کمزوری اور ہر کوتاہی سے پاک ہے ملک القدوس میں قدس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اے و نقص ہر کمزوری اور ہر کوتاہی سے پاک ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے وہ کسی کا باپ نہیں وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ وہ کسی کا بھائی نہ کوئی اس کا بھائی کوئی اس کی بیوی نہیں کیونکہ وہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسمانی ضرورتوں سے بھی پاک ہے وہ کائنات کی تخلیق اور اس کی تنظیم بھی چونکہ اس اکیلے کا کارنامہ ہے لہٰذا وہ اس سارے نظام کو چلانے اور اس بستی کو بسانے میں کسی ساجی یعنی ساتھی شریک اور پارنر سے بھی پاک ہے یہ توج جو ہے شملے کا قول ہے خصوصیات آسما الحسنہ سوا نمبر ایک سو پانچ پہ کیا اس مقدس اسم کے بارے میں اس کے بعد جو ہیں صبح ظلمک الملک الکوٹ والی پیرغراف تھا لیکن وہ بیچ میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اور لہذا جو ہے بیچ میں تقاض اس میں نہیں ہو پائے گا لہذا یہ جملہ انشاءاللہ آج کے درخت میں سے کم عمل ہوا ہے لیکن انشاءاللہ کل کے درست میں بقیہ ایسے کہ تو یہ دے دوں گا کیونکہ اس میں یہ بقیہ ایسا پورا نہیں آ رہا آدھا آئیں گے تو دوبارہ کل دوبارہ تقرار کرنا پڑے گا جس کا کوئی لحاظ بولنے کا فائدہ نہیں